الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهد الله فلا مظل له ومن يظل فلا هردي له لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم رب شرح لي صدري وإسر لي أمري نحل لغة تم من لساني افقه قولي محمد رب أيها دوستو إنسان بهيه ایک ایسا سی روح ہے یہ روح والی مخلوق ہے جو گروہی شکل میں رہنا پسند کرتا ہے اس کی زندگی گروہی شکل میں ممکن ہے کیونکہ تو زندگی ایسا ہے کہ جو بغیر گروہی شکل سے کے وجود میں نہیں آتا اب انسانوں کے گروہ بنتے ہیں مختلف بنیادوں پر رنگ نسل زبان قوم مفادات یہ مختلف بناتے ہیں جس پر انسان گروہ میں جمع ہوتے ہیں مگر آپ کے مفاد ایک ہو گیا ہم ایک گروہ ہو اور دوسرے چیزوں کے مفاد دوسرے ہو گئے دوسرے گروہ ہو گئے جب مفاد اکٹھے ہوتے ہیں تو تاون پر چل رہا ہوتا انسان مفاد جو ٹکرا رہے ہوتے ہیں تو پھر تاؤ بجائے تاون کے تگاول پر چل رہا ہوتا ہے مقابلہ لڑائی پر چل رہا ہوتا ہے تو جتنی بنادیں میں نے گنی یہ ساری عارضی فانی اور ایسی بنادیں ہیں کہ اس سارے انسان آ کر رہے جگہ جمع نہیں ہو سکتے اور سارے انسان کل انسانیت کے مفاد کو نہیں سوچ سکتے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے لسل زبان کے ذریعے سے انسانوں کو مسائل معیشت اور رنگ نسل علاقہ زبان قوم اس پر گروہ بنانے کے بجائے ان کو مضبوط اور ٹھوس بنیاد دیس کی بنیاد جو ہے انسان کی وہ دین ہے اس سے اور آتمسان سے لے کر آج تک ہمیشہ جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب اسلام چل ہے، انہ اللہ ہے ندین احمد اللہ کہ دیکھے یقیناً یقین، یقین دین اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک اسلام تو علیہ السلام سے لے کر آج تک دوکوں میں نظریہ رہا ہے اے گروہ مسلمان اے گروہ کافل مسلمان جو ہے وہ مسائل بنیاد پر منظم ہوتے ہیں اور کفار جو ہیں وہ اپنے مسائل معیشت رنگ نسل قوم وغیرہ فضول بناتے پر منظم ہوتے ہیں اس لیے جتنا کچھ تو خون زمین پر اور جتنی افراتفری اور مصیبت یہ رنگ نسل علاقہ قومیت معیشت مسائل ان سے ہوئی ہے جتنا کچھ دخون اور ظلم اور جتنا فساد زمین پر ان چار بنیادوں سے ہوا ہے اتنا مذاہب کی بنیاد پر کبھی نہیں ہوا ہے اور مذاہب میں صرف حق مذاہب حق مذاہب میں تو فساد اور افتفری کچھ دخون بہت ہی کم ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سالہ نبی زندگی ہے اور اس میں ایسا دین متعارف کرایا ہے کہ جو سارے انسانوں کے لیے قیامت تک کے لیے وجود میں آیا ہے اور اس کئی سالہ زندگی میں اس چیز کو وجود ملانے کے لیے کچھ ایک ہزار اور تین سو جانیں ضائع ہوئی ہیں جن میں ساڑھے سات سو سے کچھ اوپر یہ کفار ہیں اور تین سو دس بارہ اپنے مسلمان شعادا اور سارے زمانوں کے لیے قیامت تک کے زمانے کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے ایک عظیم تبدیلی اور ایک عظیم مذہب کی بنیاد رکھ دی گئی اس کو چالو کر دیا گیا اور اس کو اس علاقے کی زالر قوت بنا کر آپ دنیا سے تشریف دنیا سے تشریف لے گئے ایسے حال میں کہ ڈیزیڈنوا عرب میں اسلام ہی واحد قوت ہو کر سامنے آ گیا تھا اور اس کے مقابلے میں دیکھیں دوسری جنگ عظیم میں کتنے آدمی ضائع ہوئے ہیں دوسری جنگ عظیم میں ایک کروڑ اکتیس لاکھ آدمی تو قتل ہوئے ہیں ایک کروڑ اکتیس لاکھ اور فوجیوں کی یہ اداد و شمار ہیں کہ جہاں ایک موت ہوتی ہے وہاں دس زخمی ہوتے ہیں دس معذور ایک کروڑ اکتیس لاکھ جو ہے تو مرے اور تیرہ کروڑ جو ہے یہ معذور یہ جنگ عظیم دونوں کے آداد و شمار ہیں جنگ عظیم اول کے مجھے یاد نہیں ہے کہ اس میں کتنے ہوئے ہیں لیکن وہ بھی کوئی ستر لاکھ کے قریب وہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو جنگ ہوا ہے زمین پر پہلے کفر نے پہلے باطل نے اور اہل مفادات بھی کیا ہے ان سارے کو شمار کریں تو انسان کی عقل چکراتی ہے کتنا اتنا خوشخون غلط بنیادوں نے انسانوں میں کیا ہے اتنا ظلم ہوا اتنی بنسافی ہوئی تئیں سارا زندگی کے کچھ ایک دار دو تین سو آدمی ایک ہزار تیس چالیس ساڑھے سات سو کے قریب کفار اور سا ساڑھے سا تین سو کے قریب تین سو بارہ طرح کے قریب مسلمان چھوا رہا ہے اور ایک عظیم انقلاب عظیم سے تبدیلی اس ساری زمین پر واقعہ ہو کر رہے گی اب بات ہو جائے اس کی مثال جاڑ جنکار کی گھاس پھوس کی یہ خود بخود وجود میں آ کر زمین کو زمین برقاب ہو جاتا ہے اور جہاں جنگل بے آباد جنگل پیدا ہو جائے وہاں بچو سام اور چیز پھاڑنے والے جانور آ اپنا ڈیرہ جما لیتے ہیں اور اس جگہ کو پریشانیوں کا اور تکالیف کا اور خوف اور راس کا مرکز بنا کر چھوڑ دیتے ہیں ان سے بات کر کے ہیں تو کفر اور باطل خدروہ ہے کفر اور باطل خدروہ ہے ان سے کہیں کہ یہ بات باہر جائیں اپنی باتیں مکمل کرنے پھر آ جائیں ان کی ضروری باتیں کہیں کہ باہر جا کر لیں کفر خدروہ ہے موجود خود, خود وجود میں آ جاتا ہے اور مسائل اور پریشانیوں کے دروازے کھول کر انسانوں پر چھوڑ دیتا ہے حق جو ہے حق کی مثال ایک اچھی فصل کی ہے اچھے باغ کی ہے اس کو کاشت کرنا پڑتا ہے اس کے لئے زمین کو کھودنا پڑتا ہے زمین کو صاف کرنا پڑتا ہے زمین کو موار کرنا پڑتا ہے اچھی فصل کو بویا جاتا ہے پھر اس کو برباد پانی دیا جاتا ہے اور اس کی وقت میں کیداشت کی جاتی ہے پھر وجود میں آتی ہے اور ویسے فوائد انسان کو انسانوں کو دیتی ہے وہ فصل کہ انسان مالا مال ہو جاتے ہیں نہال ہو جاتے ہیں اور ان کے سارے مسائل لگ جاتے ہیں اور باطل جو ہے یہ چونکہ مردہ ہے مردے کو چار آدمی اٹھا کر چلتے ہیں یہ خود چل نہیں سکتے باطل مردہ ہے یہ زر زم زور زمین چار سلا, چار چیزیں اس لاش کو اٹھاتی ہیں باطل کی لاش کو چار چیزیں اٹھاتی ہیں زر زن زور زمین یا تو مالج کا لالچ بال کا لالچ دے کے اس کو پھیلایا جاتا ہے یا عورت کا جال پھیلا کر اس کو پھیلایا جاتا ہے یا اس کو اصل کمور کے ذریعے سے پھیلایا جاتا ہے اور اس کو جو ہے تو زور زیادتی سے پھیلایا جاتا ہے کیونکہ باطل مردہ ہے اور مردہ لاش کو چار آدمی کو اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے تو باطل کی مردہ لاش کپور کی مردہ لاش اس کو چار زی زور زم زور زمین تو یہ چار ہتھیار ہوتے ہیں ارے باطل کی. اور کے اور ہم یار علیہ اسلام کے ہتھیار ہوتے ہیں حق کے فوائد کو بیان کرنا باطل کے نقصانات سے انسانوں کو آگاہ کرنا اور ہمدردی اور خیرخائی کے ساتھ انسانوں کے پاس جانا ان کو سمجھانا اور ان پر حق کو واضح کرنا باطل سے ان کو خبردار کرنا چوکندہ کرنا اور اللہ ایک حضور دعا مانگ مانگ کے زاری کرتے کرتے حق کے پھیلنے کے لئے زاری, زاری انسان کیا کہے کہ حق کو سمجھ جائے گزاری اللہ تعالیٰ کی حضور کہ انسان کے حال کو بدل دے اس پر رحم کر کے اس کو ہدایت نصیب پر تو پیپر کا ٹیکس دے ان کا گار انسانوں کے آگے جاری کرنا دعوت اللہ فضائل اعمال صالح اور کباعتیں خراب حمال کی ان کے نقصانات یہ تو انسانوں کے آگے اس بات کو پیش کرنا اور اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کی حضور جاری کرتے ہوئے انسانوں کی ضرورت اللہ کو متوجہ کرنا کہ ان کو ہدایت ملے اور ان کی بگڑی بن جائے ان کی پریشانیاں دور ہو جائے مزید یہ کہ باطل اپنی دعوت میں مستعد ہے اور اپنا چاروں ہتھیاروں کو چاروں ہزاروں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے باطل کو پھیلا رہا ہے کہ سمجھتے ہیں کہ کوشش تو کریں گے اپنے پیٹ کے لیے اپنی دنیا کی چیزوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ہدایت اپٹا دے گرا دے اور مسلمان کو غالب کر دے تو یہ بات تو نہیں ہوگی اس طرح بات وجود بنی آیا کرتی ہم علیہ اسلام ایسی مستعدی سے کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اسی مستعدی سے ایسی کوشش سے کام کرتے ہیں کہ ایسی کوشش آدمی اپنی دنیا کے کام نہیں کر سکتا یہ جو کی جنگ ہے کھ کی جنگ میں ابھی طرف سے کفار ایسے حال میں آئے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ اس جنگ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان ناپید کر دیں نسو ناپود نہ کر دیں سارے ارب کے قبائل کے موقع آ گئے اندر سے یہود کے ساتھ سازش کر کے ان کا اپنا ساتھ بلا لیا اندر کے رہنے والے لوگ بھی ساتھ شامل اور باہر سے ایک عظیم لشکر آیا ہوا شامل اللہ تبارک والا نے حضور اللہ ترسیم کھو لی کہ نہ تو آپ مدینہ منورہ میں رہے اور نہ لشکر کے سامنے آ پائے سارے مسلمانوں کو نکال کر جبل سلح ایک پہاڑ ہے کمان کی طرح پہاڑ جبل لہ کے آگے اپنی فوج کو لا کر ڈال دیا اور اس کماندار جگہ کہ آگے جو جگہ تھی اس کو کھود کر خندق بنا لیجیے اور میں قلعے میں ساری مدینہ منورہ کی عورتوں کو جمع کر کے بچوں کو جمع کر کے فون پر مدد کھڑا کر کے ان کو وہاں محفوظ کر لیا تو اندر یہود کی سارے اللہ نے محفوظ کر دیا سارے عورتیں بچے اکلا میں ہو گئے اور اس کا سارا جو ہے وہ خندق کے پیچھے ہو گیا اب زارہ تلاسارا گرا اور نن بلّا ہے جنون کا اتنا خوف ہو رہا ٹینشن کے علا آنکھیں پسرا گئی اور کلیجے منہ کو آنے لگے آدمی سخت غم میں ہو سخت ٹینشن میں ہو پریشانی میں ہو انجان کا واحدہ ہو پڑے کچھ بھی نہ ہو ایک رات ساری جاگ کے گزاری ہو کیونکہ یہ ہوتا ہے بحقوف سا لیول میں ہوتے ہیں وہ ایک رات میں مس حال کرنا چاہتے ہیں باقی سرا سال تو پھرتے ہیں نا آخر رات مس حال کرنا چاہتے ساری رات جاگ کے صبح پھر نہیں ناشتہ کر سکتا ہے والا ریچوت آتا ہے وہ بائر ہو کرتا ہے بلاگت القلوبل ہنا جاتا کہ کلجا منہ کو آ رہا پتھرا گئی خوف و ہاس کے مارے اور کلجا منہ کو آ رہا ہے کیا ٹینشن کٹھن لگ جائے بین کیے جو آج کی سائکٹری اور سائیکالوجی بیان کرتی ہے آنکھیں پتھرا جانا اور اتنا ٹینشن ہونا کہ آدمی کو آپ کلجا منہ کو آ رہا ہو تزنہ بلونہ پیرانائٹ تھا جانا تیرا درجہ ٹینشن کا صحیح سیکرٹری والے بیان کرتے ہیں نا کہ خیالات اور فلٹ ہونا شروع ہو جانا ایسے زبان لگے کہ پتنی مدد ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے پتنی ہمارے ساتھ وعدہ پورا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا وعدہ تھا مدد ہو سکتی ہے نہیں ایسے خیالات صاحب کرام جیسے اتنے دل گردے والے اتنے رول احمد لوگوں لگے اور یہ ٹینشن اتنا بڑا کہ بھوک پیڑ پر پتھر بندے ہوئے سخت سردی بچا کے لیے کپڑے نہیں ہیں کھڑے کھوتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں سردی سے بچنے کے لیے اور آپ کو حضور صلی اللہ سے صابق لام کے حال پر ترس آیا اور آپ نے ایک تجویز ان کے سامنے رکھی سابق سارے مجنہ کے سامنے تجویز رکھی صابے کرام کے سامنے رکھی سب کے سامنے خاص طور سے انسار کے سامنے کہ اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم مجینہ کی طب آنے والی فصل کی آج فصل کا فخار کو ادا کرنے کا کہہ کر ان کے ساتھ وائدہ کرنے کہ اگر آپ اپنا ماسرا اٹھا کر واپس جاتے ہیں تو ہم اس سال کی مدینہ منورہ کی فصل آج تمہیں ادا کریں گے تو انصار نے کہا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی باہر کے آدمی نے مدینہ منورہ کیجور زور سے لی ہو. یا آم سے خرید کر لوگوں نے کھجور کھائی ہے یا ہمارے مہمان بن کر کھائی ہے زور سے ہم نہیں لے سکتا آپ جب آ کے ہم اسلام لے آئے مسلمان ہیں تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آم سے کھجور زور سے لے جائیں گے تو آپ کو تسلی ہوئی کہ یہ باوجود اتنی سخت مشقت اور تکلیف کے حوصلہ نہیں آ ہوئے یہ پر اعظم ہیں اور جمے ہوئے ہیں باطل کی طرف سے یہاں تک حالات آتے ہیں کہ گویا اب یہ بالکل کچل کر پیس کر رکھ دے گا اور نہ نشان مٹا دے گا نسل نابود کر دے گا نہ تک بادل بادل چڑھ کے آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے جمنا ہوتا ہے دباؤ کا اور ہمت کا مظاہرہ کرنا مظاہرہ کیا نے خندر کو وزرائے عہد کو اورزرائے بدر کو خاص طور سے بیان کیا ہے کیونکہ تینوں جو ہے تین تین موضوعات کھلی ہوئی ہیں جنگیں بدر جو ہے بحثر سامانی اللہ تعالی کی ذات پر مکمل اعتماد اور رجوع اللہ اور گڑگڑانا اور ہار میں لڑنا اور فتحیاب ہونا اور جو ہے وہ امیر کی رائے اس کے ساتھ اپنی رائے کو اپنی رائے کو ترجیح دینا صلی اللہ علیہ صدر کی رائے بدنی براور کے اندر رہ, رہ کر لڑنے کی اور نوجوانوں نے کہا نہیں باہر نکل کر لڑیں گے اور ان کے ذوق جوانوں کے ذوق و شوق نے مشورے کے حالات سے بنائے کہ ان کی رائے مان لی گئی اور باہر نکلنا پڑا تو وہ نوجوانوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں نوجوانوں کی بوقوبی کی لامت ایک ہی ہوتی ہے کہ ان کا خیال ہم بڑے سمجھ آ رہے ہیں اور جیسے ہم چاہتے ہیں ایسے بڑے بڑے کیا تھے چین کی تو ایک بارش بار ایک بارش عمر پیچھے سے گزری ہوتی ہے تو جتنی ایک بارش جو پیچھے عمر گزاری ہے ایک بارش سے مستقبل جو سوچ سکتا ہے اب پندرہ سال بیس سال والے آدمی نے بیس سال گزارے ہیں تو بیس سال تک اس کی کوتاس پہنچے جس میں پچاس سال ساٹھ سال, سال گزارے ہیں تو اس کی جیسے تیسے ساٹھ سال ہیں ساٹھ سال آگے تک اس کی نگاہ جا رہی ہے تو مشہور نوجوانوں کے ہو گیا آپ باہر نکل آئے اور ایک جو ہے تو غلط فہمی ہو گئی جب دو باتیں مشورے میں کمزور آ گئی ایک غلط فہمی پچاس سے پچاس والوں کا جانا اور ایک اپنی رائے کو پکڑے رکھنا اور اس پر جو فیصلہ کرانے کی کوشش کرنا ان دو باتوں سے کی پتہ شکست میں بدل گئی بدل کی جو پتہ ہے وہ امادی نہیں ہے روحانی ہے اسباب روحانیا کی وجہ سے مسلمان غالب آئے ہیں اور فتح جا ہوئے ہیں اور عورت کی شکست ہے وہ بھی مادی نہیں ہے اتنی ان میں سات سو آدمی نے تین ہزار پہلے حملے میں پسپا کر دیا تھا بیچ میں خالدین ولید کی طرح پہلوان جو کفار کی طرف سے ہوئے تھے سمیت ان کے سات سو نے پسپا کیے ہوئے لیکن جو شکست کے اسباب بنے وہ روحانی بنے ہیں ماضی نہیں بنے ایسی خندق ہے خندق کی جنگ کے حالات جو ہیں یہ بھی مادی نہیں ہے روحانی ہیں سب حال میں جمعے پیڑوں پر پتھر باندھ کر کدوں کو کھودا اور پیڑ پر پتھر باندھ کے اور سردی سے بچ دے کھڑے کھود کے بیٹھے رہے اور ایسے آلات کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ترف آیا اور آپ نے ایک آسانی والا رمن والا راستان کے لیے نکالنا چاہا اور ان کے لیے سابق کرام تیار نہیں ہوئے مجاہد اور مشقت کے راستے پر تیار ہوئے کہ یہ کفار ہم سے کھجور لے کر اور ماریاتی لے کر سلا کرنا یہ نہیں ہو سکتا ان کے ساتھ باغ کی پرس اللہ علیہ و جنود اللم تروا پھر بہ ہم نے تیز ہوا اور بہ ہم نے لشکر ایسے جن کو تو نہیں دیکھ رہا تھا یہ کیا ہوا تو عام ہے کہ تیز ہوا چلی تھی جس نے ان کی بیگوں کو الٹا خیموں کو جو ہے رسیوں کو توڑا اور ان کے گھوڑے اونٹ بھاگے اور افراتفری اور بند دامی بے نظمین کے اندر ہوئی اور دوسری مدد اللہ تبار ایسے کی کہ انہیں دنوں میں ایک آدمی مسلمان ہوا سرداروں میں سے ایک سردار مسلمان ہوا اور یا اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میں میرا اسلام لانے کے کسی کو نہیں پتا اور میں کسی طریقے سے مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہوں تو اس سارا زندگی میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی جھوٹ کوئی پریب کوئی ہیرا بھی ثابت نہیں ہے حالانکہ جنگ کے دوران شریعت کی اجازت ہے ہر قسم کی فیری کرنے کی اور حاصل کا دشمن کو دھوکہ دینے کی شرم جائز ہے لیکن نبی کی اتنی اونچی شان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سہولت سے بھی آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا ہوا ہے سچ اور حق کے اور سچائی کے معیار کو انسانوں کے آگے پیش کرنے کے لیے یہ جو نمسلم تھے انہوں نے, جا, انہوں نے جا کر قریش مکہ سے کہا کہ تمہیں کیا پتہ ہے کہ یوزی تمہارے ساتھ ہیں یا نہیں اور یو جی سے یوزی کے پاس نے کہا دیکھو اگر یہ لوگ قریش مکہ شکست کھا کر چلے گئے یا ہمارے تنگ آ کر واپس چلے گئے جب یہ واپس چلے گئے اور تمہاری سازش جو ہے وہ کھل کر سامنے آئی تو تمہارا کیا ہوگا تم تو یہاں مدد ملا نے کیا آگے پڑے ہوئے ہو اس نے سوچا ہے اس کو کوئی بندوبست کیا اپنے لیے ہم نے کہا آج تو بڑی ٹھیک بات کہہ رہا باقی ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہم نے کہا تو ہی بتا ہم کیا کریں کہا اس طرح مکر مگر ہو کہ پانچ چھ سردار بطور زمانے پہ آپ کو دیں جو آپ کی تعویل میں ہوں آپ کے پاس ہوں تاکہ اس بار کے سبزیوں کل اگر یہ بھاگ رہے ہوں اور یہ مسا چھوڑ کر چلے جا رہے تو تمہارا بھی کوئی, کوئی نجات کا راستہ ہو تمہاری کا کوئی سامان ہو تاکہ بتائے تمہارے اتنا کریں آنے کا تو بڑی درست بات ہے واقعی میں ان سے مطالبہ کرتے ہیں اب ان سے کرشی مکر کے پاس آئے نکاح کے وہ اندر مل رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اور تم سے تمہارے سردار مانگیں گے ضمانت میں تو واقعی تھوڑی دیر گزری نہیں تھی کہ ہم کے آ مجمے مدورہ کے یوجیوں کے آدمی آ گئے کہ اپنے سکھ سردار ہے جو ہے تو مان کے طور پر دو ورنہ میں کیا اعتبار ہے ایک دم ماضرہ اٹھا کر چلے جاؤ اور جنگ چھوڑ کر چلے جاؤ اور ہم تو تمہارے عدیب بنے ہیں سارا ان کے جو ہے تو مسلمان ہم پر آئے بس اس بات میں دونوں کے ایک دوسرے کے لیے بھی اعتبار کر دی ان کے اعتبار یوتھ پر بن رہا یو کے نمرہ یہ چیز اللہ نے مدد میں بھیجی اور سوسل پس ہوئے تیز آباد جو چلی وہ سوسل پست ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے میں اپنی قدرت سے اتنی عظیم جنگ میں کفار کے اوسے پست کر کے ان کو بھاگنے پر مجبور کر کے مسلمانوں کی مدد فرمائی تو ہوں فرصلہ اللہ تڑوا مجالیہ کلیمۃ اللہ کفر سپلا تو کلّہ الہی لیا یہاں تک کہ اللہ تبارہ کا سامنے حصو نہیں دیکھ رہا تھا اور یہاں تک کہ اللہ تبارا تعالیٰ نے کفار کی بات کو بات کو پس کر کے چھوڑا اور اللہ کی بات بلند ہو کر رہی اللہ تبارا تعالیٰ کی نئی مددیں کب آیا کرتی ہیں جب مسلمان اپنے یقین اور اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اپنی وہداری کو پیش کرتے ہیں اور کافر اس بات کو جانتا ہے کہ اگر اس کے پاس یہ دو قوتیں ہیں کہ اس, کی, اس کی توحید پکی ہے اس کا توکل کامل ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کی رائے پر یقین ہے کہ اس کا عمل سالے ہے نہیں توحید اس کی پکی ہے توکل اس کا کامل ہے عمل اس کا سالے ہے تو پھر یہ اللہ تعالی کی مدد کو لیے ہوئے ہے اس پر غالب نہیں آ, نہیں آ سکتا اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اس کامل عمل سالے ٹوٹ کر اس کا عمل خراب ہو جائے اور اس کا توقل جو ناکس ہو جائے اور توحید اس کی خراب ہو جائے پھر اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے پیچھے جگہ پر یہ بات میں مدد کی تھی میں نے بیت المقدس کانفرنس کا میں جب انہوں نے کہا کہ مسلمان لشکر تم پر غالب آئے ہوئے ہے اس کے فوجی کو بدکاری مبتلا کرو اب جو ہے کو کھڑا کر کے اور اس کے فوجی کو جو ہے تو مال چھیننے کی طرح سستوں جلاؤ تو ان کے اتحاد و اتفاق پارا پارا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا تم غالب ہو جاؤ ایک ہزار سال تک اس بات کو کافر حاصل نہیں کر سکی اس پھار کے این جی اوز کو ایک ہزار سال کام کرنا پڑا ہے اس کے بعد مسلمان کو اس جگہ سے اس نے گرایا ہے پھر غالب آیا ہے یہ وہ ترتیب ہے جو کافر نے پہلی طرف کی ہے اور تو خوشی خوشی اس پر چل رہا ہے اور اس کا معصوم نمائندے کی شکل میں مسجد میرے سامنے بیٹھا ہوئے ہیں ان دفارم آپ اینسنٹ ان ایجنٹ آپ کی کافر کافر کے معصوم نمائندے کے طور پر چل رہے ہوں کبھی اس بات کو پوچھنا چاہو تو آدھے گھنٹے میں میں اس کو واضح نہیں کر سکتا اس کو تفصیل جا کر مجھ سے پوچھو اور تفصیل جا کر رال کو پوچھو کیوں کیوں پٹ رہے ہیں کیوں خوار ہو رہے ہیں اور کیا کی بڑھ رہے ہیں اور کافر کیوں والے بڑھ رہا ہے اور ان اس بار کو پوچھیں کہ جس کا اختیار کر کے اسے مصیبت سے نکلا جا سکتا ہے فضلی تعلی قرآن حدیث نے ہر دور کے لیے عظیم رہنمائی ہمارے لیے چھوڑی ہوئی ہے اور ایسے سور چھوڑے ہوئے ہیں جو دور دو, دو چار کی طرح پکے ٹھکے ہیں اور جو کبھی فیل نہیں ہوتے ہیں اسلام کبھی فیل نہیں ہوتا میں اور تو فیل ہوتے ہیں اسلام کبھی خطرے میں نہیں ہے میں اور تو خطرے میں اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا میں اور تو مغلوب ہوتے ہیں اور یہ تب ہوتے ہیں جب اس شرائط کے ساتھ ہم کو رہ رہے ہوں جو شرائط اللہ تبارک صلاح نے دی اللہ تبارک اس فراہم کی توفیق کتاب فرمائے